اگر کوئی صحاب اپنے بزرگوں کی خیالی یشی بھی لگاتے ہیں جو تصویر کے مانند ہو وہ کب جائز کب اس نے کہا کہ یہ جائز ہم نے کیا اس کے لئے کہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ بزرگوں کی تصویر بزرگوں کی تصویر تو اور زیادہ نہ جائے اس کی وجہ کیا ہے مثال کے طور ہم کہیں جاتے ہیں جانا آنا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بزرگ کی تصویر بھی لگاتے ہیں اس پہ ہار بھی ڈالتے ہیں اور اس میں اگربتی بھی لگا یعنی جس کی ممانعت کی گئی کہ فوٹو کو پوجنے سے منع کیا گیا تو وہ ساری خصلتیں اس میں موجود ہیں اگربتی لگا رہے ہیں اس پہ ہار ڈال رہے ہیں تو یہ فوٹو کو پوجنے کے متعدد ہے یعنی تو عام کسی آدمی کے فوٹو پہ تو ہار نہیں ڈالیں گے بزرگوں کے فوٹو پر ہار ڈالیں گے تو ان کا فوٹو تو اس سے زیادہ منا اور آلحظ فاضل بریلی کا ایک تصویر کے بارے میں پورا رسالا ہے فتح رضیہ میں پڑھا جا سکتا. تو یہ ہے تو اور آپ کو منع کر رہے ہیں تو بھائی ہم یہ کام ہم بھی نہیں کرتے کوئی فوٹو نہیں لگاتے